ڈیزرٹ تھراپی اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کر کے قرعۂ ارض یعنی پلانٹ ارتھ پر آباد کیا اس کو ہر قسم کے مواقع فراہم کیے اور پھر اس کو پوری آزادی دے دی اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ خواہ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو ابدی کامیابی کا مستحق بنائے اور اگر وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال یعنی مس یوز کرتا ہے تو اس کے لیے تخلیقی منصوبے کے مطابق ابدی ناکامی کے سوا کچھ اور مقدر نہیں اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی اس کے اندر حق اور باطل کی تمیز رکھی اس کے بعد خالق نے یہ انتظام کیا کہ ہر قوم میں اور ہر علاقے میں اپنے رسول بھیجے جو انسان کو اس کی اپنی قابل فہم زبان میں حق اور نا حق کا علم دیتے تھے پیغمبروں نے یہ کام اعلی اتمام حجت کی سطح پر انجام دیا مگر انسان نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ پیغمبروں کی دعوت کا غیر مطلوب جواب دیا اس واقعے کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا یا علی العباد ما یا من رسول ان اللہ کا نبی یس یاسین آیت تیس یعنی افسوس ہے بندوں کے اوپر جو رسول بھی ان کے پاس آئے وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے اللہ رب العالمین کو اپنے نقشہ تخلیق یعنی کریشن پلان کے مطابق یہ منظور نہیں تھا کہ وہ انسان کی آزادی کا خاتمہ کر دے اس لیے اس نے یہ کیا کہ انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے ہدایت کا ایک نیا نقشہ بنایا اس نئے نقشے کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم اور ان کی ذریت کو چنا جن کا زمانہ اٹھارہ سو پچاس قبل مسیح سے لے کر دو ہزار تین سو چوبیس کے درمیان ہے یا اس کا دو ہزار تین سو چوبیس سے اٹھارہ سو پچاس قبل مسیح ہے یہ گویا رب العالمین کی طرف سے ہدایت کی ری پلاننگ کا معاملہ تھا پیغمبر ابراہیم قدیم عراق میں پیدا ہوئے وہاں انہوں نے لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھایا لیکن قدیم عراق کے باشندے جو اس وقت شک پر قائم تھے پیغمبر ابراہیم کی پیروی پر راضی نہ ہو سکے آخرکار پیغمبر ابراہیم نے ایک خدائی منصوبے کے مطابق عراق کو چھوڑ دیا وہ اس صحرائی علاقے میں آ کر آباد ہوئے جہاں اب مکہ واقع ہے انہوں نے اس صحرائی علاقے میں اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو آباد کر دیا جبکہ اس وقت وہاں صحرا کے سوا کچھ نہ تھا اس نئی منصوبہ بندی کو ایک لفظ میں صحرائی منصوبہ بندی یعنی ڈیزرٹ تھراپی کہا جا سکتا ہے یہ صحرائی ماحول اگرچہ انسانی آبادی کے لیے انتہائی حد تک غیر موافق تھا مگر نئی پلاننگ کے لیے یہ سب سے زیادہ موضوع علاقہ تھا اس صحرائی ماحول میں فطری طور پر ایسا ہوا کہ ایک نئی نسل بننا شروع ہوئی جو تمدن کے اثرات سے دور تھی اور فطرت کے ماحول کے سوا کوئی اور چیز اس پر اثر انداز ہونے کے لیے موجود نہ تھی فطرت کے اس ماحول میں اسماعیل ابن ابراہیم نے ایک قبیلے میں شادی کی اور پھر طوالد و تناسل کے ذریعے یہاں ایک نئی نسل بننا شروع ہوئی اس صحرائی منصوبہ بندی کا ذکر صحیح البخاری کی ایک طویل روایت میں آیا ہے بہوالہ حدیث نمبر تین سو تین ہزار تین سو یہ ابراہیمی سنت ایک منصوبے کے بعد دوسرا منصوبہ بنانے کا معاملہ تھا اس کے ذریعے یہ مطلب مطلوب تھا کہ ایک نئی جاندار نسل تیار ہو جو اپنی فطرت پر قائم ہو اور اس بنا پر سچائی کے پیغام کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائے اور اس کو اختیار کر لے یہی وہ نسل ہے جس کے اندر پیغمبر اسلام محمد بن عبد اللہ پیدا ہوئے وہ لوگ جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے وہ سب اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے توقع کے مطابق یہ منصوبہ کامیاب رہا رسول اور اصحاب رسول نے دعوتی جد و جہد کے ذریعے ایک گروہ تیار کیا اس گروہ نے توحید کی بنیاد پر کام کر کے ایک انقلاب برپا کیا اس گروہ نے تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پہلی بار انسانی تاریخ میں ایک انقلابی عمل یعنی ریولوشنری پروسیس جاری ہوا جس نے تاریخ کو بدل دیا اس عمل کے نتیجے میں ایک طرف دور شرک کا خاتمہ ہوا اسی کے ساتھ دوسری طرف اس کے نتیجے میں نیچر میں آزادانہ تحقیق کا مزاج پیدا ہوا اس کے بعد تاریخ میں وہ دور آیا جس کو جدید تہذیب ماڈرن سولائزیشن کہا جاتا ہے تاریخ میں یہ انقلاب ری پلاننگ کے ذریعے ظہور میں آیا